افلم یشیرو فل ارت فیم فکان مبل کانو اکثر ہوم اشب ستم و سارم فل فما اگنا ہوم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 اللہ تبارک و تعالی آپ ولا اور آپ کے خاندان جو کچھ وہ فرما رہے اس اسی تلنے کی توحفی قطع فرما رہے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 میں منگیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ میرے آسے چا پورا فرما دوستان نے اے گرامی اے شہادت سیدنا مولا علی مشکل خشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب سامنے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 حال تک وہ بتخا موجود جن ہوں بالکل ہے پھر انہیں ادمایا کہ یار ہوسٹ بدلو خا کیسٹ لائی نتان والی ہے ناتاں پڑی سڑ پہ تو ذکر پیا ہوئے تو پیا جناب وہ بتخا اتوں گاٹا ہٹا کے پرا اوت او جائے جد کے سٹلائی تقریر دی، آیا تو فرکے کلو سنن دا انداز بڑا عجیب کہ ایک لت اکھاں بند کر کے دکھا میں کیا سدکے جا اللہ دے پاک محبوب کی شان تو جد آپ سامنے موجود ہوں سن کیوں نہ جانور سجدے کرنا آپنا؟ دے ذکر خالص حق دین دے بیان چودہ سو سال بعد جانور سن کے آ شکا اور سجڑوں ایمان ناڑ کھانا پینا انہیں آخیا یار اب آزمایا دے پنڈ والے چک کے لے گئے اب حیران ہوئے اسٹ لائیے او اوتھوں کرکدا آیا او پھر آن کے کلو ریا اچھا وہ گھر کسی ہو کیسٹ کسی ہوگی وہ جڑے گھر والے ہیں سارے تقریر دے خلاف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 جنہ مرضی وہ ظاہری ترسن والا ویکو گے نا اندر آین نہیں ہونا کیوں جو اندر دا غم تے خوف ہے نا بےقرار رکھے تے جس بندے کے دل غم تے خوف دنیا کا نہ رہ جائے نہ پچھڑی کا گم رہے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 دنیا جاوے تے تو گم نہیں لگتا دنیا آئے وہ خوشی نہیں لگتی وہ ہمیشہ ہک دے, دے فکر چیٹا ہوں سجڑوں دنیا تے خوف ہوجیب گل دل یہ دلچہ پیدا کر دا آخرت دا کم تے رب دا خوف ہوٹ چال ہے اے الٹا دل نو روشن کر چکا ہے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 وہ میرے مستفا نے علی کی وہ کھولی سی جو دھرتی آخرت بھی دیکھتا سی دی کرجو نال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ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 سد کے جواں تیری ریاضی کی بول رہی تین دزار بن دے بڑھ مولا علی سرکار شیر بھاری. کیوں جو غم دنیا دا نکل گیا ہے. تے آخرت پہ خوف ہر کسی دا نکل گیا ہے. ایک مولا دا رہ گیا. تے ایک غم دنیا دا ہو وے.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 اللہ کا فکیر یہ مطلب آ آ چھوٹی تکلیف دے سامنے بڈی آ جاوے نا آ چھوٹی بھول جی جنا رسونا کھولتا نا وہ دنیا دیا چھوٹیا آ تکلیف بھول اگلی تکلیف یاد رہی ہے پھر غم ہوتا رہتا ہے جی گم ہوتا رہے نا پھر بندہ جرت والا بھی بنتا ہاں ہاں ہاں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 خدا دی نو نصیب نہیں ہو سکتی پاک زندگی قرآن دی ہدایت چلانے مرد مومن مرد عورت مسلمان فرما میلا سوال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 بے خوف, خوف تے بے, غم بے غم ہو جائے خوف غم تو آزاد ہوا بندہ آپ سکون چھ. چھ. نال بول سبحان سب آپ سکون چ جدو اے دولت نصیب ہو جان کہ خوف خوفی را برہمان دے رہے غم صرف آخرت دول باقی ہر غم تے خوف اندروں نکل جانے اس قرآن دی شان پھر ہوئی کہ بندہ دنیا سکھ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 میرے پاک نبی مستفا دے دے سی دنیا دے دے معاشرہ بنایا نہ خوف, خوف ران دتا دلتا دلتا غم ران را فکر مک گئے ہر کسی اگلی فکر گئی, گئی ہر کسی اگلی فکر پا گئی سدکے جاو میرا پاک فاروق آزم رضی اللہ تعالا نو ادی دنیا دے بادشاہی کی تیے. کوئی بندہ زکات لینا دا حقدار فاروق آزم نہیں رہن دیتا. کوئی بندہ زکات لین دے حقدار فاروق آزم نہیں رن دکی ایک بی بی بیبی مدینے جنگل دے اندر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 ہانڈی نال پال رو رہے حدرت فاروقاہ اللہ دے قرآن کی ہدایت چلنے والے انہوں درد اپنا نہیں صرف نبی امت دا ہوندی قسم خدا دی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 میں قسم خدا دی کر کے آنا اصا دے متھے لگ گیا سارے کوئی ایمان نہیں رہا اقل نہیں رہی سمجھ نہیں رہی اقل سمجھ آ صرف ایمان د میرے مستفا بیاں رحمت نال آ मुनाया बन दिए ना मोन मुनाया बन दिए ना तंबी चढ़ाया बन दा मोन मुनाया बनती ना तम्बी चढ़ाया बन दिए अल्लाह प्यारे महबूबा गल तेरे बनाया बन द دے او محبوب آگن دے دے بول سبحان اللہ جلالا کتوں تباہ ہوسان سوچا کیوں رکھیا نے قرآن صرف تاں کر کے اور سڑے یاد آ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 سان ل نہیں نہیں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 बोल कमली वालिया मीठे मीठे सोने तेरे बोल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 وکر وکر کر داں وہ سجنا جدو چج بج رہے چج جدو خڑک دانے روڑ توڑی یہ جڑا حق قرآن کہ پاس چھج ہی مارتا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 نہ سمجھانے نہمل والے کیتے تے نتیجے صحابہ والے ملن گے او میرے نبی دی امت قرآن دے ہر ہر ہر کوئی حاصل کر بسیرت حاصل قرآن کی فرمانا ہے پڑھا بولو بولو بولو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 او انجام تین دشمنوں کا کری والیاں سوچا نہ رکھی تاکہ تو سزا بچا پس فرمائی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 مطلب مرے کہیں جی جوڑے پیسے دی خاطر نہیں توجہ نہیں ہو پر جو کسے دی کی کرنی ان کی خاطر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 آواز مذہب کوئی نہیں اے کوڑا داز کوئی نہیں آواز کا میرا سی جو اٹھ کے بک بک دین بن جائے نہ نا نا سا مطلب اسلحق یا قرآن یا دے نورانی بیان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 جہد جی بارے میں نبی پاک تو سنیا ہوئے حضور فرمایا ہوے علی کا منزلہ منزل تی, من تی من ربی رب رب فرمایا علی میرے سامنے, سامنے جی اپنے رب, دا رب, رب سامنے سامنے مطلب جی جی رب دا ربیب علی میرا حبیب میں کل سگنا ادھر ویخ میں سوچتا ہوں سن اللہ دے فقیر لوگ یہ کیوں آخر میں تیرے دردیاں کتیا نہ کتوں کٹیاتوں دلیل میرے کو کتاب تاریخ دی حضرت فاروق آلم دی شان جلد جی اس لکھیا ہوئے حضرت نبی صحابی نے نبی صحابی نے جنا دس سال نبی پاک دس سال توتے نبی پاک سرکار دی خدمت کی حضور پاک دے نال رہ لے سفر حضرت جیتے بھی آدھے سن نبی پاک شریف بھی آپ کے کول ہوں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 نہیں میں میںکھا سکنا وا جو حضرت مسعود نبی پاک میں یار میم پتہ لگ جانا کتا امر پیار کرتا ہے نا تو میں اس کتے بھی پیار کرنا فرمائی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 وَا اج سیدے سید دروازے چوڑے ہی سائی دے گھر دےنا ہی پاسے چوڑا پاسے سید سد ووٹ برابر قدر برابر فٹے لانا تباہی نہ ہو گل سمجھنا ہے میرا تیمان اے وے سد ایک پاس ہو ساری مخلو کے پاسے پاس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 زلزلیاں زلزلیاں تو محفوظ تا تا پروف عمارتاں بناونیاں تاکہ ہلنی نہ جو پہاڑوں کے بڑھ پہاڑاں نو کٹ کٹ کے نہ پتھر تراش تراش کے یا دے محل بناونے پہاڑوں کا کٹ کے پہاڑوں دے محل ایڈے مضبوط محل بنا چھوڑنے جدایت کنڈا آخیا نبیا کی لے کے آئے جی شعور نہیں تو کوئی نواں شعور دھرتی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 آلہ حضرت وہ شیرنا شیرنا قرآن اس مبارک آم. بیان دی تفسیر آلہ حضرت دے شاگرد سید الدین مراد آبادی تفسیر خزائن الرفانے سامنے آ مل جانے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 جدو ہوئے اللہ فرما فلما رأو بأسنا قولو باللہ وحده بما فلم مشلو جی راجی دیا بول سبحان اللہ مولا سونا فرما دا دا دا دا دا دا دا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 اصا خطا کی دی تیرے بندے سچے دن مولا رب فرما فائدہ نہ اخیر ختم ہو گئے مولا ہے اللہ گور ہے گورانائی اللہ تعالی ہے میری یہ ہوئی سنت کی مطلب جدوں سڈے دین دا مزاق اڑا ہے حکیر سمجھنا ہے دنیا نے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 مرے پاک مرے نبی پاک نبی میرے پاک نبی سرور کا قرآن سنایا ہوں نبی لگا میرے پاک نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی زبان کس ہو چنگا لگائی تمجو نل بول سبحان اللہ سرکار ایک کتاب پیش کی گئی کتاب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 اپنے نبی کتاب چڈ کے کتاب تے نبی کتاب سے جائے تو اپنے نبی چڑ کے کسی نبی ال جائے نبی فرمایا بڑی بے وقوف تے گمراہ نبی ال جائے تو نبی کتاب وال جہ گاہ کافرام وے وہ ترقی ٹھیک ہے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 فوٹے حضرت دوائی دینی کے حضرت عمر نے کٹیا، تنوارا، کٹیا، تنوارا جناب سرکار نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے گلتی کی آرمایا دانیال لگے آپ کیا تین حضرت دانیال دیا کتاباں لکھیا نے دانیال نبی نبی سن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 راہ نہیں در ہوتاب ہے ہو دو نسارا دھوکھے چ نہ پا توجہ نہیں فرمائی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 اس مبارک دور صح... نبی دا دور تے صحابہ دا دور اس مبارک دور در کتوں تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی رکھی گئی توجہ نہیں فرمائی دا, دا دور کا ملاوٹ کی حضرت آ کتاب جی میرے کو سجا فی موضوعات العلوم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 سن ملک مار سلا کتاب وہی امام توشاش توش دے دے کتاب جب خبر پہنچی بادشاہ نے مشورہ کیتا تو انہاں آخیا پادریاں جان دے مرن گے برباد ہو گے عقیدے مکن گے ایمان ختم ہو جان دے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 نوی ہدایت لے گیا تباہ بادشاہ آخیا پادرین بہت خوب بہت خوب مشورہ دیا گئی خلدون مارک مقدمہ اندر لکھ ہیں اپنے تاریخ کا شروعات فرمایا شالہ رب بخش دی مامون تباہی اوہی کر وہ علم آ گئے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 جس لے یہودی تعلیم مزرم داخل ہوئی ہے مسلمان اچھا کمزوری آ گئی نا, لیکن فرق سمجھو بارق صحابہ نے کچھ قبول ہی نہ کیتا مامون دے دور چان کے دوسرا دل حاصل کیتا گیا لیکن اللہ دے قران کی عظمت جڑی سی نا دلانچ پھر بھی ہے سی وہ سمجھ دے سن مخدوم ہوتے میوے لیکن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 انگریز دی بکواس تعلیم داخل کرو کدی یہ بھی انہیں آخر کہ سکول تین مدرسے دی تعلیم آ ج میں مثال دینا آئے دن بکواس بیان آیا ہونا مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی یہ بھی آیا کہ ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے اچھا یعنی مطلب انگریز دی دی کی تٹی کی ہر کسی ہے نبی توجہ نہیں وہ فرمائی معلوم ہویا ایک کتے اسلے قوم سمجھی حکی تعلیم بغیر نہیں معاشرہ تعلیم بغیر تو جی نہیں سکتے رب تو بغیر جی سکنے آپ تو بغیر نہیں جی سران تو بغیر جی سکنے پر انہوں تو بغیر نہیں جی سکتے یہ جکبا سوچا رہی حکیر جانا کافران پرانے والی سوچ آئی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 لا تعداد گریندے نہیں پائے کنے گرک ہو گئے پتہ ہی نہیں پچھلیاں جڑے لگتی ہیں جہے جانے بھی شروع ہو جاپی اخباراں پت کے وے کہڑے زیادہ گرک ہوئے ہسپتالاں سکول فوج تا اخبار پڑھ جنا من میری دبان کٹی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 ہاں کیونکہ اصا ٹس تو مس نہیں मैं آزاد ویکیا رکھی میں تحت میں امریکہ برطانیہ انڈیا تے سارے کافر جو امداد دے پائے یہ امداد اس واسطے دے رہے کہ او مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے نے کہ او انسان نے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 امداد غرق کرایا طریقہ سیکھا قرآن کنڈ کیتی یہودی دے پیچھے لگے تو گرک ہونے ہون دے اسباب دیتے ہیں انہیں غرق کرایا پر ہوں امداد لے کے کیوں آیا ہے ایک فصل تاری جاتے ہومداد نوی فصل تاکہ رب دے ازاب تو نکلنی نہ سجنا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 آسا دیکھو اللہ اور اخبار آیا دوپہر میں لڑ کے ڈاک کے کھلو کے, کے, کے لوٹ لوگ دا دا بندے مرا کے ڈاکے بجے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 ایک نو کلام سنا لگا ربح الحمدللہ رب رحام دے دو جگے سریکی ہندی کا مطلب یا کمریس ہندی تو ہندی سنیکی سبحان اللہ